اور جو آمان لائے اور ان کی اولادنی امان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولادیں ان سے مل دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنی کیے میں گرفتار ہے